بس اللہ ورحمۃ الرحمۃ اللہ و اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مذہب کے صفحہ بادشاہ ورثے میں موجود تو تمام برادان اور باقی ورل الباشہ سلامت کرتے ہمارا سلسلہ درس جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر اکیس جو ہے درخت نمبر بائیس چونکہ درخت نمبر اٹھارہ بیس پانچواں درخت اسی سلسلے میں ہو رہا ہے دعائے غصول کے دوران پڑھی جانے والے اس کے بارے میں تو درخت نمبر بائیس پانچ عاملوں کے مبارک عانوں میں پہنچا رہا ہوں اور اس میں جو پیراگراف کے آج سے دعا کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ فرماتے ہیں اللہ متحیرو مناسکائے دعا میں پانچ چیزیں اللہ تعالی سے منگا ہوا ہے اے اللہ میرے دل کو پاک دوسرا جی وہ ذکی عمل میرے عمل کو پاک ذکی جے جی وج الماخیر ماخ ان اور اے اللہ قرار دے میرے لے جو تیرے پاس ہے اس میں سے خیر قرار دے دے وہ جلد منا تواون اور مجھے توبہ گزاروں میں سے قرار دے وہ جل من المت اور مجھے پاک صاف ظاہر باتین حال لحاظ سے پاک صاف رہنے والوں میں سے قرار دے تو اللہ توحر کے بارے میں آپ لوگوں کو توسیع دے دیا تو ابھی وہ زکی عملی یا اللہ میرے عمل کو پاک ذکی لفظ ذکی جو ہے عمل عمل اور یا آخر اضافہ ہوئے تو عملی یعنی میرے عمل کے معنی میں ہے زکی کی عربی زبان میں جو ہے لفظ زکی کی عذک زک کا یذک کی کے معنی پاک کرنا نیک کرنا اس معنی میں ہے تو یہاں پر جو ہے زکی کی عمر کا سوائے باب تفیل سے تو معنی ہے تو پاک کر اللہ سے محتف ہے اے اللہ تو پاک کر, تو, پاک کر تو نیک کر کس چیز کو عملی میرے عمل کو اے اللہ میرے عمل کو تو پاک ہو پاک ازک دے ہاں جی پھر جو ہے تسکیہ جو ہے لفظ تسکیہ پاک کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے قرآن پاک میں ایک دفعہ جو ہے ہاں تو یہاں پر پاکی کا عمل یہ قرآن پاک میں کمی بندے کی طرف نسبت دیا ہے کیوں لیکن بندہ اس عمل کو کرنے والا ہے اللہ ہے قد افلا منظک کا بے شک فلاح پایا جس نے نفس کو پاک کیا جس, نے جس کا عمل پاک ہوا ہاں جس نے پاکزا عمل کیا جس نے نفس کو پاک کیا جس میں عمل کی طرف نسبت دیا خود انسان کی طرف نسبت دیا قات اللہ من جس نے پاک کیا اور کبھی اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے لفظ تذکیہ جو ہے کیونکہ اللہ حقیقی معنیٰ میں انسان کو پاک کرنے والا انسان کے نفس کو پاک کرنے والا انسان کے عمل کو پاک کرنے والا, پاک کرنے والا اللہ تعالی ہے اس نے اللہ رماۃ بل اللہ ذکم یا شا بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے تو اس میں پاکی کا عمل اللہ نے خود کے طرف نسبت دیا ہے اور کبھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نسبت دیا پاکی کا عمل کیونکہ آپ جو ہے واسطہ ہی سے اللہ اور بندے میں تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ نبی تمہیں پاک کرے گا تمہارے عمل کو پاک ہے تو تو ذکی ہم بہا ہاں تو ان سے زکال لے زکال لے کر ان کو پاک کرو ان کو پاکی کرو تو ہم ان کو پاک کرو اس سے دوسری آج جو ہے یت آیات نا وہ ذکیم ہمارے نبی ان پر ہمارے تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں ان کے نفس کو ان کے عمل کو ان کے ہر چیز کو ہمیں پاک و پاک کر دیتے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت دیا اور کبھی جو ہے اس عبادت کی طرف نسبت دیا تلحظ پاکی کو جو کہ انسان کو پاک کرنے کا آلہ ہے خود عبادت کے انسان کو پاک کرنے کا اعلیٰ خود عمل اس لئے صحیح عمل صالح کے انجام دینے سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے جیسے حضرت ذکریہ کے ویٰ کے بارے میں وہ حنٰ نلد النّو ذکات ہاں جی اس حادثہ جو ہے خدۂ عمل کے پاکیز نے ان کے ماں باپ کے نہایت مہربان اور پاکیزہ عمل کرنے والی حستی ہیں ہاں جی تو اس مبارک عاد میں جو ہیں خد عمل کے پاکی کی طرف ذکر ہو گیا تو عز گرامی عمل کا جو ہے انجام دینا صرف کافی نہیں کوئی میں نماز روزہ زکوٰۃ عبادت ہاں جی کوئی بھی عبادت عمل جو ہے انجام دینا کافی نہیں عمل کا پاک ہونا ضروری عمل کا صالح ہونا ضروری ہے اس لیے جی قرآن پاک ہمیشہ فرمایا الدین امن و عامل الصوالحات مگر بولو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا نیک عمل انجام دیا صرف عمل کافی نہیں عمل صالح بھی ہونی چاہیے اب عمل صالح ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہاں جی عمل صالح ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ہے انسان کے عمل عمل سوالے ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کیا ہونا چاہیے اس کے عمل کو ہاں جی عمل سالح ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل جو انسان انجام دیتے ہیں تو شرعت متحرک یعنی مطابق ہو ہاں جی نماز پڑھیں تو آباش ہونے کے لیے اسامل فیق الحمد کے انے مطابق ہو اس کے واجبات اور اس کے احکام اس کے مستحبات تمام چیزیں ہاں شریعت کے مطابق ہو یعنی شریع احکامات کے مطابق ہو اس طرح کوئی تہارت وزو و غسل کرتے ہیں شریعت کے ان مطابق ہو روزہ رکھتے ہیں تو شریعت کے انے مطابق ہو حش کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق ہو اس طرح کوئی اعتکاف کرتے مجاہدہ کرتے ہیں ہاں تو وہ بھی شریعت متحرہ کے عین مطابق ہو ایک نرواسی ان کے سے فکر الحمد کے این مطابق ہو ہاں اگر اس کے مطابق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا شہر کے تو وہ عمل پھر عمل صالح نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل پھر بیتات ہو جائے گا نوازم اللہ اور پھر وہ, وہ عمل جو ہے یعنی شریعت کے منافی عمل کو بیتات کہا ہے ہاں ایک چیز جو شریعت میں نہیں ہے اس کو آپ نے عمل سمجھ کیا. اپنے خیال میں اچھا لگ کے کیا تو اس کو بتاط کہا جاتا ہے کو نہیں میں ہاں جی امریکہ بینیادی اس ہاں جی, دعوت میں نقل کیا ہوا ایمان کے باب میں کہ نا للبیدہ قلعہ و حل نا ہاں جی, لوگ جو ہے جہنمی کوتے ہی فرمایا تو یہ پھر تو آپ کو جو ہے بہت بڑا پھر تو عمل وہ عمل آپ کے لیے جو ہے پھر پاک ہوا میں تو سب سے پہلے عمل پغذا ہونے کے لیے عمل کو پاک ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی عمل کو شریعت کے مطابق انجام دینا ہے اگر آپ جانتے ہیں یہ عمل شریعت میں کچھ اور ترقی سے میں اور کچھ طرق سے کر رہا ہوں تو پھر جو ہے آپ کے عمل پاک صرف دعا سے پاک نہیں ہوگا بلکہ عمل کو صحیح شریعت کے مطابق انجام دے دیں تو پاک ہوگا دوسرا اہم نقطہ جو ہے آپ عمل کو حلال روزی کھا کے عمل انجام دے دیں ہاں جی چونکہ اگر حرام روزی کے ساتھ جو ہے دس آرام روزی ہی کھاتے رہیں اور جیسے صرف دک کے عمل قبول کرتے رہیں عمل پاک نہیں ہوا کیونکہ اذہنگرہ میں حرام گوشت حرام روزی کھا کر جو ہے روٹی کھا کر آپ جو عمل انجام دیں گے آپ کا عمل ہرگز پاک نہیں ہوا چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا جو بندہ حرام کو روٹی کھائے گا ایک روٹ ایک لوما بھی کھائے گا چالیس دن تک اس کی عبادت پاک عبادت قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کے جسم میں حرام لومے کا اثر آیا وہ اثر اس کے عمل پہ کرے گا اور اس کے عمل میں وہ حرام لومے کے اثر کی وجہ سے ایک ناپاکی آ گئی اور اس ناپاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں یہ عمل قبول کے اوپر نہیں جائے گا ہاں دوسرا اہم جو ہے نقطہ یہ ہے کہ جو ہے جو بھی عمل خواہ وہ عمل جو ہے مالی ہو جیسے صدقہ خیرات کی صورت میں خواہ جو وہ عمل جو ہیں ہاں جی بدنی ہو جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے خدمت خلق ہے کوئی بھی معاشرے میں آپ نیک مسجد بنا رہے ہیں مذہب بنا رہے ہیں قوم کی خدمت کریں سیاسی خدمت کریں مذہبی خدمت کریں معاشرے میں کوئی فلاحی کام کریں کوئی بھی آپ نئے کام ہے وہ نئے کام اینی شرط کے مطابق بھی ہے آپ نے میں شریک کے مطابق انجام دے دیا حلال روزی سے بھی انجام دے دیا لیکن اس میں خلوص نہیں ہے اخلاص نہیں ہے للائیت نہیں ہے اس عمل کو آپ نے اللہ کے لیے انجام نہیں دیا وہ عمل دکھاوے کے لیے انجام دیا آپ کو اس عمل کو انجام دینے کے نیت موصن لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں ایسا اچھا عمل کرنے والا ہوں لوگوں کو دکھانا ہے اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہے شہرت طلب انسان ہے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہے او جو اس میں ہے ہاں جی شہرت ہے وہ جو ہے ریا ہے اور ایسی جو ساری جو جراثیم ہیں جو عمل کو کھوکھلا کرتی ہے زینگرہ میں اگر اس طرح جو ہے انسان عمل دیں گے وہ عمل ہرگیز جو ہے وہ عمل پاک نہیں ہے پھر وہ عمل وہ عمل انتہائی جو ہے بدبودار عمل ہے چونکہ عمل نے فرمایا فغلا حمن سے دیکھ رہا رو نگر فرمایا جو ہے اہل ریا جو ہے ہاں اہل ریا کل قیام فرماتے ہیں ان سے جو بدبو آتی ہے تمام اہل جہنم کے سے آنے والی بدبو اس سے سب سے زیادہ سخت ہے اور اہل جہنم اس ریا کار آدمی کے سے جو ہے آنے والے بدبو سے اللہ کے درگاہ میں پناہ مانتے ہیں اور اہل اور ریاح پر جو ہے اللہ کی لانت ہوتے ہیں کل قیام اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے آزہ نگرہ میں اس لیے یہ عمل پاکزہ ہونے کے لیے عمل شریعت کے ان مطابق ہو عمل حلال روزی کا حلال کمائی کے ساتھ ہو اور عمل کے اندر کمال اخلاص ہو اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے دھرمایا ہاں جی کی تم ہمارے عمل ہمیشہ عملا سوالی ہیں اور عمل اخلاص کے ساتھ تو قرآن میں اللہ نے ہاں جی متعدد جگہوں پر فرمایا عمل کے قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے کوئی بھی عمل وہ عمل جس کا علم ہو حتیٰ قرآن ہیں قرآن پڑھائیں قرآن سکھائیں جو بھی نیک عام کریں عمل بھی معروف ہے نئے منکر کریں معاشرے میں کسی بھی زاویے کے نیک عمل کے لیے اس کے پاک ہونے کے لیے اللہ کی درگاہ میں قبولیت کے لیے ہاں جی عمل کا پاکزہ ہونے کے لیے عمل جو ہے خلوص سے ہونا ضروری ہے ایک تو شریعت کے مطابق ہو حلال روٹی کے ساتھ عمل انجام دے دیں ہمارا روٹی کھاتے ہیں اور تیسرا ہم ترین چیز اس میں ریا نہ ہو دکھاوا نہ ہو شہرت نہ ہو صرف اور صرف اللہ کے رضا حاصل کرنا ہو ہاں جی تو پھر جو ہے وہ عمل پھر پاکیزہ عمل ہوگا اور پھر یہ جب آپ نے جیسے یہ کوشش کیا اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا کو قبول کرے گا ہاں جی عمل شریعت کے انہیں مطابق ہونے کے لئے عظہ نگرامی شریعت کے ضروری احکامات کو جاننا بھی ضروری ہے ہاں جی ایک بندہ کو جاننا ضروری نماز کس طرح پڑھنا ہے رکو کس طرح کرنا ہے ہاں جی حج کس طرح کرنا ہے اس کے احکامات کیا ہیں تہارت کے غزول غسل کس طرح کرنا ہے تیمم کس طرح کرنا ہے اسر روزہ حج جو بھی اعمال خیر انجام دیتے ہیں عبادات بجا لیتے ہیں اس کو کس طرح اس کا صحیح طریقہ کیا ہے سب سے پہلے اس کو سیکھنا ضروری ہے اس کو سیکھیں پھر اس کے مطابق عمل کریں پھر اللہ کی رضا کے انجام دے دیں تو پھر یہ آپ کا عمل پاکیزہ ہوا ہاں جی حضرت امیر کبیر صحیح الحمدانی نے عمل کے جو ہیں عبادات عمل کے آپ نے جو ہیں تین قسمیں بیان فرمایا ہے آپ نے عمل عبادات کی تین قسمیں آپ نے بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ جو ہیں بہت چکن میں موٹا موٹا تین کچھ عملیات کچھ اعتاع دل دل سے تعلق رہتے ہیں کچھ بدن سے تعلق رہتے ہیں کچھ مال سے تعلق رہتے ہیں فرمائے جو دل سے تعلق رہنے والے عمل وہ یہ ہے تو ہی دہ لاہیں توکل اللہ پر صبر شکر تسلیم اللہ کے ہرملب کے نا تفیص عمر کا اللہ کے ابل کا نا شدید و اخلاص در عمل عمل میں اخلاص و سچائی ہو اور رضا ہو یقین محبت معرفت یہ سارے وہ چیزیں جو مفادی اباب مکاشوات ہیں یعنی خد حقائق اور مزین و حقائق پہچاننے کے حاصل ابواب یہ معرفتی امور ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں اور مساوی مجلس مجاہدات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے روزات اللہ کی جو ذات کی معرفت کے ان کو اس مجلس میں حقائق کو دیکھنے کی چابیاں جو ہیں یہ توحید کی باتیں ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں پھر بدنی میں جو ہے کچھ حق اللہ سے تعلق رہتے ہیں بے حق تعلق جیسے نماز و روزہ ہچ وغیرہ کچھ بندوں سے تعلق رہتے ہیں ہاں جی کچھ حقوق بدنی میں سے جیسے احسان باطن و مال اور قیام بے آدائی حقوق العباد ہاں جی آپ کے مال سے جسم سے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اور حقوق العباد کو بجا لانا تیسرا مالی ہے مالی میں صدقات واجبی اور صدقات اجتباوی انفاقی سبی اللہ یہ تمام چیزیں ہیں انسان ہاں آفرمت ان میں سے عام آدمی کے لیے عام عوام کے لیے سب سے زیادہ آسانی سے جو کام انجام دے سکتا فرمایا وہ جو ہے ہاں جی مالی ہیں مالی خدمت مالی احسان بے خلق ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا تن و مال اور ان کے حقوق کو ادا کرنے سے یہ جو ہے ان سے زیادہ آسانی سے وہ بجا لا سکتے ہیں اور, اور وہ یہ عمل اگر وہ قربت اللہ ہو تو اللہ اس کو اعلیٰ مقامات پہ پہنچا دیں امن نواس اور جو حج روزہ وغیرہ اس کے حقیقی روح کے ساتھ انجام دینا کمل اخلاص اور عاجق سے انجام دینا یہ ہر ایک کی بس کے بعد نہیں فرماتے تو اذا کا میں ہمیں وضاح کی عملی ہاں جی عمل پاکزہ ہونی چاہیے صرف عمل نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد مزید دعا کرتی پروج الماند کا خیر اللہ یہ اللہ جو ہے تیرے پاس جو خیر ہے اس میں سے جو کچھ تیرے مجھے خیر میرے لیے خیر دی دے رضان گرامی تمام خیرات کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عج القرا دو خیر کا معنی جو علماء نے مختلف مطلب معنی کیا خیر اخیر سے ہیں ہاں جی اصل میں اس کے معنیٰ فائدہ نفع بلائی مال و دولت ان معنی میں لیا ہے اس کے علاوہ سے جامتر معنی معنی ہیں ہر وہ چیز معیار گو ہی بالکل ہر وہ چیز کا لاخلی ہر وہ چیز جس میں لوگ راغب رکھتے ہیں اس چیز کے حصول کو چاہتے ہیں جیسے عادل فضل ہاں جی اور ہر فائدہ مند چیز ان سب کو جو ہے خیر کہتے ہیں اس کا ضد شیر ہے اور خیر مال کشیر کو بھی کہتے ہیں مال کو بھی کہتے ہیں میرے مال کثیر کو بھی کہتے ہیں قرآن پابندی ہی ہیں ان طرح کا خیر ہے یعنی اے مال تو اللہ تعالیٰ تمام خیرات کا چشمہ اللہ ہے اور وہ آدمی بی خیر عالٰ فرما فرمایا تمام خیرات صرف اللہ کے میں آپ کے ساتھ بلائی مال کی صورت میں دولت کی صورت میں اللہ کی صورت میں عزت کی صورت میں ہاں جی اقتدار کی صورت میں آپ کو چاہنے والی ہر بلائی, لگ بلائی لگنا والے اچھا میں تمام خیرات کا سر چشمہ اللہ کے پاس ہے لہٰذا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور آخر میں پھر دعا کرے بہت جلنے میں طوابین کہا جانے میں توابین بہت زیادہ رجوع کرنے والا اللہ کی طرف جن کو اللہ نے کہا یہ بدھ طوابین میں توبہ گزاروں کو پسند کرتا تو توابین بندے کو فرماتے ہیں اس وقت کہے گا جب بندہ جو ہے ہاں جی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہر بعد وہ کوئی نہ کوئی گناہ اپنے سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چھوٹے جاتے ہیں چھوٹے جاتے ہیں یہ کہ وعدہ یہاں تک تارک ال تمام گناہوں کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے اس لیے بندے کو طواب کہتے ہیں اور اس کے تمام اعمال پھر سالے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی طواب بولتے ہیں اللہ کو طواف کسے بولتے ہیں خلیم کا الزال کا اللہ کو بھی کہتے ہیں طبابلی کثرت قبولی تحبت لے حالن بادحال اللہ تعالیٰ کا بندے کے توبے کو کثرت سے قبول کرنے کی وجہ سے بار بار اس کی طرح اللہ رحمت سے دیکھتے ہیں اس کی گناہوں کو بخش دیتے ہیں اس کی توبے کو قبول کرتے ہیں اس لیے اللہ کو بھی طباع کا جاتا ہے اور آخر میں یہ ہی بالمتحرین ہے بجالم اللہ مجھے متحرین میں سے قرار دے دے تو یہ تطہ حرا یہ اور اسی سے باپ سے ہی متطرین یعنی پاک صاف ہونا ہاں جی ایک تو ظاہر غسل غسل کے جیسے پاک صاف ہونا ایک تو اس کا جو ہے باطن پاک ہونا باطن حسن کے گناہوں سے پاک ہونا اس کے روح پاک ہونا نفس پاک ہونا ہاں جی ظاہر کے پاکی کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہی دعا کر اللہ مجھے توبہ گزاروں میں سے کرا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کرا دے دے اللہ مجھے ایسے لوگوں میں سے کرا دے جس میں یہ پانچ صفات ہو اس کا دل پاک ہو عمل پاک غذا ہو اللہ کی طرف سے ہر قسم کے خیر مجھے پہنچتے رہے توحفی کے خیر نیک عمل کرنے کا اور توبہ گزاروں میں سے کرا دیں اور یہ اللہ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کرا دے تو حضین گرامی یہ دعا انتہائی جامع دعا ہے امید ہے ان دعاؤں کو اسی کیفیت میں پڑھیں خلوص سے پڑھیں عادیز سے پڑھیں تو اللہ ہماری ہدوا کو خبر فرمائے گا اللہ ما صاء اللہ محمد